بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلباء طالبات اور ساتھیوں السلام علیکم میں آپ کو ڈیٹا ویئر ہاؤزنگ کے آخری لیکچر میں خوش آمدید کہتا ہوں یہ آخری لیکچر تھیوری کا آخری لیکچر ہے اس کے علاوہ پانچ لیب کے لیکچرز بھی ہیں جو کہ سیکول سرور کے اوپر لیب ہے یوزنگ ڈیٹا ٹرانسفارمیشن سروسز یعنی کہ ڈی ٹی ایس تو یہ لیکچر نمبر فورٹی لیکچر 39 نائن کی کنٹینویشن ہے لیکچر 39 میں میں نے آپ کو ویب ویئر ہاؤزنگ سے تعارف کرایا تھا دراصل ویب ویئر ہاؤزنگ ایک اتنا بڑا سبجیکٹ ہے کہ اس کے اوپر دو لیکچرز کیا اس کے اوپر پرابلی ایک کورس بھی کرایا جا سکتا ہے چونکہ اس میں اس کے اپنے ایشوز ہیں اور جب ہم ویئر ہاؤس کی بات کریں گے ایک ایسی اپلیکیشن کے لیے جو کہ ویب ویئر ہاؤس ڈیٹا استعمال کرے تو اس کے تو ڈائمینشنل ماڈلنگ کے اتنے ایشوز ہیں اور اتنے اس کے اینگلز ہیں کہ وہ بذات خود ایک کورس بن جاتا ہے تو بغیر کسی تفہیت کے میں آپ کو ویب ویئر ہاؤزنگ کے ایشوز کے بارے میں بتاؤں گا آج کے لیکچر میں جیسا کہ میں نے پہلے بھی کئی دفعہ آپ کو بتایا ہے کہ اس کورس کا فوکس آبجیکٹیو اور مقصد یہ ہے کہ آپ کو ڈیٹا ویئر ہاؤزنگ کا ایک تعارف کرایا جائے اس کے بیسک کانسیپٹس دیے جائیں لیکن یہاں پہ رکا نہ جائے بلکہ آپ کو اس کے ایشوز بتائے جائیں تاکہ آپ تیار ہو سکیں مارکیٹ میں جا کے اپنے لیے جگہ بنانے کے لیے اور لوگوں کو فائدہ پہنچا سکیں لوگ یعنی کہ جو آپ کے پراسپیکٹیو امپلائرز ہیں تو کانسیپٹس اینڈ ایشوز یہ کی گولز ہیں تو ویب ویر ہوزنگ کے جو ایشوز ہیں میں ان کے بارے میں شروع کرتا ہوں بتانا آپ کو اور پہلے میں آپ کو ایک اور ریزن بتاؤں گا جو کہ تین ریزن میں پہلے ڈسکس کر چکا ہوں وائی ٹو ہیو اے ویب ویئر ہاؤس یہ جو چوتھا ریزن ہے یہ میں نے پہلے کور تو کیا تھا مختر طور پہ لیکن میں آج کے لیکچر میں اس کو زیادہ ڈیٹیل میں بتاؤں گا اس کی کیا وجہ ہے وہ آپ کو اگلی ایک دو سلائڈس میں پتہ چل جائے گی ویب ویئر ہاؤزنگ ریزن نمبر فور وائی ٹو ہیو اے ویب ویئر ہاؤس ای کامرس ای کامرس کا کیا مطلب ہے ای کامرس مینس الیکٹرانک کامرس الیکٹرانک کامرس کے بارے میں مخصر طور پہ میں نے ذکر کیا تھا لیکچر 39 میں الیکٹرانک کامرس سنس اٹس الیکٹرانک دیر فور اٹ از بیونڈ دا جیوگرافیکل باؤنڈریز جیسے ایک بینک کی اے ٹی ایم مشین ہے یا ایک کمپنی نے ایک وینڈنگ مشین لگائی ہوئی ہے جو کہ پاکستان میں اتنی اس کا پاپولر نہیں ہے تو اس وینڈنگ مشین میں اس علاقے کے کتنے لوگ آ کے خریداری کریں گے یا اگر کسی یونیورسٹی کے کی کیمپس میں ایک ایسی مشین لگی ہوئی ہے تو چند لوگ ہی وہاں پہ اس کے اسٹوڈنٹس ہی وہاں سے آ کے چیزیں خریدیں گے یا ایک بک سٹور ہے تو اس لوکیلٹی کے زیادہ تر لوگ ہی اس بک سٹور سے کتابیں خرید لیں گے آ کے لیکن جب بک سٹور ویب کے اوپر ہوگا انٹرنیٹ کے اوپر ہوگا تو ساری دنیا سے لوگ آ سکتے ہیں ہر وہ شخص جس کے پاس انٹرنیٹ ایکسس ہے اور ہر وہ شخص جس کے پاس ایکسس ہے ٹو ورڈس اور ٹو کریڈٹ کارڈ وہ سب لوگ خریداری کر سکتے ہیں انٹرنیٹ کے اوپر تو جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک فائنینشیل ویب ویئر ہاؤس جیسے ایک فائنینشیل ویئر ہاؤس ہوتا ہے یعنی کہ فائنینشیل ڈیٹا ویئر ہاؤس اسی طرح سے ہیومن ریسورس کا ڈیٹا ویئر ہاؤس ہوتا ہے اور بزنس کے ڈیٹا ویئر ہاؤزز ہوتے ہیں اسی طرح الیکٹرانک کامرس کے لیے بھی ایک ویئر ہاؤس ضروری ہے چونکہ الیکٹرانک کامرس میں ہر ایکٹیویٹی میں جا رہی ہوتی ہے جو کہ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں لیکچر 39 میں اس لیے اس ویب لاگ کو سورس بنایا جاتا ہے ویب ویئر ہاؤس کو پاپولیٹ کرنے کے لیے ٹھیک ہے اور آف کورس ہم جس طرح کے بک سٹور کی بات کر رہے ہیں وہاں پہ کچھ سیکیورٹی کے بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں جو کہ ویسے ایک ایٹی اے ٹی ایم مشین پہ نہیں ہوتے یا ایک ٹریڈیشنل بک سٹور میں نہیں ہوتے میں کچھ اس کے بارے میں بھی ذکر کروں گا اگر وقت نے مجھے موقع دیا تو اور آف کورس یہ جو ایسا بک اسٹور ہے یا جو ای کامرس کی جو ایک سائٹ ہے وہ آپریٹ کر رہی ہے چوبیس گھنٹے دن کے اور سیون ڈیز اے ویک وتھ ٹریمنڈس اماؤنٹ آف وزٹرس تو یہ بھی ایک ریزن ہے ویب ویئر ہاؤس بنانے کا اس لیے کہ جو پیراڈائمز ہیں ایک آن لائن بک اسٹور کے with reference ٹو اے ٹریڈیشنل بک اسٹور وہ ٹوٹلی فرق ہے وہ فرق کیسے ہیں میں آپ کو آگے چل کے چند سلائیڈس میں بتاؤں گا لیکن اتنا بڑا سبجیکٹ ہے کہ چند سلائڈ میں کور نہیں ہو سکتا بلکہ ای کامرس اٹ ایک پورا سبجیکٹ ہے میں پڑھاتا بھی ہوں ای e کامرس اس سے پہلے کہ میں اگلی سلائڈ پہ جاؤں میں ایک بات کلیئر کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے میں نے پچھلی لیکچر میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ ایک ہے ویب ویئر ہاؤس یعنی کہ جو ویب سرور پہ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جس کے ویب لاگ میں انٹریز ہوتی ہیں جو کہ میں آپ کو لیکچر تھرٹی میں بتا چکا ہوں اس ڈیٹا کو استعمال کر کے ایک ویئر ہاؤس بنایا جائے وہ ہے ویب ویئر ہاؤس اس کے مقابلے میں ایز اے پوز ٹو ایٹ اگر ایک ٹریڈیشنل ویئر ہاؤس ہے جو انالسس ایکسس دیتا ہے لوگوں کو تھرو دا انٹرنیٹ تھرو دا ویب یعنی کہ یوزر اس ویئر ہاؤس کو انٹرنیٹ سے ایکسس کرتے ہیں وہاں جا کے کچھ پیرامیٹرس دیتے ہیں اس کی بیس پہ انالسیز ہوتی ہے ریزلٹس ڈسپلے ہوتے ہیں سکرین کے اوپر آ جاتے ہیں ڈائنامکلی یہ ایک ویب انیبلڈ ویئر ہاؤس ہے میرا لیکچر پچھلا اور موجودہ لیکچر ویب انیبلڈ ویئر ہاؤس کے بارے میں نہیں ہے ویب ویئر ہاؤس کے بارے میں ہے یہ دونوں خاصی فرق چیزیں ہیں امید ہے کہ آپ کو فرق کلیئر ہو گیا ہوگا تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ ایک ایسا بزنس جو ویب پہ چلتا ہے اس کا جب ہم ویئر ہاؤس بنانے چلتے ہیں یعنی کہ ای e کامرس کے ڈومین میں تو اس کے کیا ایشوز ہیں کیونکہ کورس یہ ایشوز کو کور کرتا ہے تو میں آپ کو وہ کچھ ایشوز بتاتا ہوں جی ساتھی تو وہ ایشوز کیا ہیں ویب ویئر ہاؤس ڈائمینشنس وہ ایشوز یہ ہیں کہ ایک جب ہم ویئر ہاؤس بناتے ہیں ویب ڈیٹا کا تو آف کورس اس کی ڈائمینشنل ماڈلنگ کریں گے یہ میں آپ کو کافی ڈیٹیل میں بتا چکا ہوں کہ ہم ڈائمینشنل ماڈلنگ کیوں کرتے ہیں آپ یقیناً جان چکے ہوں گے اب تک ڈائمینشن ماڈلنگ میں ایک چیز جو بڑی امپارٹینٹ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ڈائمنشنس کو آئیڈینٹیفائی کرنا ڈائمینشنس کو فیکٹ سے علیحدہ کر دینا ٹھیک ہے ڈائمینشنس کی میں نے آپ کو ایک مثال دی تھی کہ ایسی ایٹریبیوٹس جو کہ ڈیورنگ دے ٹرانزیکشن چینج نہ ہوں ان کو بھی ڈائمینشن کہا جاتا ہے اب جب ہم ویئر ہاؤس بنانے چلتے ہیں تو کچھ تو ایسے ڈائمنشنز ہیں جو کہ ٹریڈیشنل ویئر ہاؤس میں بھی ڈائمنشن ہوتے ہیں مثال کے طور پہ اگر میں ایک ای کامرس ویب سائٹ کی بات کروں تو ٹائم آف ٹرانزیکشن یا ڈیٹ آف ٹرانزیکشن یا اماؤنٹ آف ٹرانزیکشن جو کہ فیکٹ ہے یا فار ایگزامپل پروڈکٹ یہ پروڈکٹ ڈیٹ ٹائم یہ سارے ٹریڈیشنل ویئر ہاؤس کے ڈائمینشنز ہیں لیکن اس کے علاوہ جو ڈائمنشنز ٹریڈیشنل ویئر میں نہیں ہوتے مثال کے طور پہ پیج یا سیشن یا ریفرل ٹھیک ہے جی یا اس طرح کے اور بہت سارے ہیں جیسے ایونٹ ہے یہ سارے وہ ڈائمنشنز ہیں جو کہ ٹریڈیشنل ڈیٹا ویئر ہاؤز میں نہیں ہوتے یہ صرف ویب ویئر ہاؤز میں ہوتے ہیں اور ان ڈائمنشنس کو پکڑنا ان کو ٹریک کرنا ان کو ویب لاگ میں سے باہر نکالنا اٹ سیلف ایک میجر ایشو ہے تو آج کے لیکچر میں میں ان سارے ڈائمنشنس کے بارے میں تو بات نہیں کر سکتا بلکہ میں صرف ایک ڈائمنشن کے بارے میں ہی مختصر طور پہ بات کروں گا کیونکہ یہ ایک بہت ویریڈ اور وائڈ سبجیکٹ ہے پرابیبلی ان ان ایڈوانس کورس آف ڈیٹا ویئر ہاں آف لیکن ان ڈائمنشنس کو ویب لاگ میں سے نکالنا اس کے بارے میں میں یقیناً کچھ مختصر طور پہ بات کروں گا اور آپ کو بتاؤں گا اس کے بارے میں تو اب میں آپ کو کچھ بتاتا ہوں جو پیج ڈائمینشن ہے پیج کا مطلب یہ ہوا کہ جب آپ کسی ویب سائٹ پہ جاتے ہیں اور وہاں ایک یورل ٹائپ کرتے ہیں یعنی کہ اس یورل کے تھرو اس ویب سائٹ پہ جاتے ہیں تو جو چیز آپ کی اسکرین پہ آتی وہ پیج ہے دیٹ از اے ڈائمینشن اس لیے کہ پیج چینج ہو رہا ہے مختلف قسم کے پیجز ہیں جب آپ جاتے ہیں کسی اے ٹی ایم پہ اور جا کے آپ اپنا پاسورڈ یوزر نیم پاسورڈ ہی ہوتا ہے یوزر نیم تو نہیں ہوتا کارڈ کے تھرو وہ چیکنگ ہو جاتی ہے تو وہ سکرین ہمیشہ آپ کو ایک جیسی نظر آتی ہے تو وہاں پہ کوئی پیج ڈائمینشن کا کانسیپٹ نہیں ہے میں نے آپ کو بتایا تھا پچھلے لیکچر میں کہ جب آپ یو آر ایل ٹائپ کرتے ہیں تو اس پیج میں بےشمار چیزیں ہیں اس میں کوئی بینر ایڈ پروگرام چل سکتا ہے اس میں کوئی پروفائلر چل رہا ہوگا اس میں کوئی کوکیز چل رہی ہوں گی اس کے اندر امیجز آ رہی ہوں گی اس میں بڑی جی چیزیں آ رہی ہوں گی تو پیج از اے ڈائمنشن میں آپ کو اس کی ڈیٹیل کچھ بتاتا ہوں ڈائمینشنز فار ویب ڈیٹا ویئر ہاؤس پیج یہ ڈائمنشن ڈسکرائب کرتا ہے کہ پیج کس کانٹیکس میں استعمال کیا گیا تھا مثال کے طور پہ ایک پیج ہے ایک زمانہ تھا جب ویب پہ اسٹیٹک پیج ہوا کرتے تھے وہ زمانہ بدل گیا اسٹیٹک پیج بھی کئی قسموں کے ہو سکتے ہیں مثال کے طور پر ایک پیج ایسا ہے جو کہ بروشر کے کانٹینٹس دکھاتا ہے یعنی کہ تصویریں دکھاتا ہے ان کو ڈسکرائب کرتا ہے ایک پیج ایسا ہے جو کہ یہ دکھاتا ہے کہ اس کمپنی کے بارے میں انفارمیشن دیتا ہے ایک پیج وہ ہے جو کہ مختلف آئٹمس کی پرائسز دکھاتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ اگر آپ سرچ کے کانٹیکس میں دیکھیں تو آپ جاتے ہیں کوئی آپ کرائٹیریا دیتے ہیں سرچ کرنے کا پیج سامنے آپ کے جاتا ہے ٹھیک ہے اب اگر آپ سے فور ایگزامپل گوگل کے اوپر جائیں اور جا کے ایک رینڈم قسم کا ایک کی ورڈ دیں جو کہ کافی عام قسم کا ہے تو لاکھوں میں پیجز آ جائیں گے تو کیا اب ہر پیج جو سامنے آ رہا ہے اس کے لیے ڈائمینشن ٹیبل میں ایک رو ہونی چاہیے قتل نہیں یہ نہیں ہو سکتا آپ نے پیجز کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے بیس اپون ہاؤ دے آر ڈیفرنٹ فرام ایچ ادر اینڈ ہاؤ دے آر انٹرسٹنگ اس لیے مثال کے طور پہ اگر آپ سرچ کر رہے ہیں اور اس پہ مختلف پیجز آتے جا رہے ہیں جو کہ تھوڑا تھوڑے فرق ہیں ایک دوسرے سے تو ان کے لیے آپ کا جو ڈائمنشن ٹیبل ہے اس میں رو نہیں ہوگی ہر تو ہزاروں میں روز بن جائیں گی لاکھوں میں روز بن جائیں گی وہ نہیں کر سکتے پیجز کو کیٹیگرائز کریں گے اور اس کے بعد پھر آپ اس کے لیے بتائیں گے کہ ایک رو یعنی کہ پیج کو ڈیفائن کریں گے یہ پیج کیٹیگرائز ہوتا ہے یہ کس کیٹیگری میں جائے گا ٹھیک ہے اور آف کورس اس کی ایک پراپر ڈسکرپشن بھی ہونی چاہیے جب یہ آپ سارا کر لیں گے تو پھر آپ کا بنے گا جو پیج کا ٹیبل ہے ٹھیک ہے جی ڈائمینشن ٹیبل ایک بات اور آپ سمجھ لیں کہ جو پیج ڈائمینشن ہے یہ بہت بڑا نہیں ہوگا اس لیے فار ایگزامپل بڑے سے کیا مطلب ہے مطلب یہ ہے کہ یہ ڈائمینشن جتنے سے فار ایگزامپل اگر آپ ہر پیج کو انڈیکس کرنا چاہتے ہیں تو جو پیجزز آپ انڈیکس کرنا چاہ رہے ہیں ایک میڈیم سائز ویب سائٹ میڈیم یعنی کہ ڈیولپڈ ورلڈ کے ریفرنس سے پاکستان کے ریفرنس سے نہیں تو ایک میڈیم سائز ویب سائٹ پہ تقریباً ایک لاکھ کے قریب پیجز ہوں گے اور اس پہ آپ انڈیکسنگ کر لیتے ہیں اور انڈیکسنگ جو ہے اس کو ملا کے بھی بہت بڑا آپ کے پاس سائز نہیں بنتا مطلب ہے کہ گیگا بائٹس کی طرف آپ نہیں جا رہے تو یہ اٹس اے اسمال تو میں نے ابھی جو آپ کو ایٹریبیوٹس بتائے ہیں پیج کے کانٹیکسٹ میں یعنی کہ پیج ڈائمینشن فار اے ویب ویئر ہاؤس تو میں آپ کی آسانی کے لیے اب آپ کو وہ سکرین پہ دکھا دیتا ہوں ایک سیمپل وہ ڈائمینشنز کے جو ویلیوز ہیں اور ان کی تھوڑی سی ڈسکرپشن تو آپ ایک نظر ذرا سکرین پہ ڈالیں جیسے کہ آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں دو کالمز ہیں ایک ایٹریبیوٹ کا کالم ہے اور ایک سیمپل ویلیوز کا کالم ہے فار ایگزامپل پیج سورس کے دیکھیں پیج سورس مینس اسٹیٹک پیج اسٹیٹک کا مطلب یہ ہے کہ جو کہ فکس ایچ ٹی ایم نے بنا ہوا ہے پھر وہ ڈائنمک بھی ہو سکتا ہے ڈائنمک کا مطلب کیا ہوا جی یہ آپ سمجھ سکتے ہیں کیا ہے پیج فنکشن پیج جو وہ کیا بتا رہا ہے وہ سرچ بتا رہا ہے پروڈکٹ ڈسکرپشن بتا رہا ہے کوپریٹ انفارمیشن بتاتا ہے ٹھیک ہے اور وہ کس طرح کی ٹائپ کو ریفر کر رہا ہے پروڈکٹس کیو یعنی کہ اسٹاک کیپنگ یونٹ بک کا آئی نمبر ہے کیا چیز ہے وہ اس میں گرافکس کس طرح کی ہیں جف ہے جے پی جی ہے یعنی کہ کمپریس گرافکس ہے یا انیمیشن اس میں کس طرح سے ہے آپ یہ دیکھیں کہ انیمیشن ٹائپ اور ساؤنڈ ٹائپ یہ سارے کے سارے گرافکس ٹائپ کے ہی بن جاتے ہیں اور آف کورس پیج فائل نیم پیج فائل نیم کا مطلب یہ ہوا کہ جو آپ نے ایچ ٹی ایم ایل میں پیج بنایا ہے ایچ ٹی ایم ایل میں تو سٹیٹک پیج بنے گا یا جے ایس پی میں ہے یا اے ایس پی میں ہے یا کولڈ فیوژن میں ہے یا کسی اور چیز کے اندر بنا ہوا ہے تو اس کا آف کورس نام بھی ہوگا تو یہ وہ سارے ایکٹری ہیں جو کہ پیج ڈائمینشن کے کورسپونڈنگ ڈائمینشن ٹیبل میں جاتے ہیں اس کے علاوہ میں نے آپ کو بتایا کہ ویب ویئر ہاؤس کے لیے یہ جو ایشوز ہوں گے وہ اس میں ایونٹ ہوگا اس میں ریفرل ہوگا اس میں سیشن ہوگا اور اف کورس لسٹ واز آن تو میں اب آپ کو مزید اس میں تو لے کے نہیں جاؤں گا اس کی ڈائمینشنل ماڈلنگ میں ایک ویب ویئر ہاؤس کی میں آپ کو باقی ایشوز کے بارے میں بتاتا ہوں سٹریم یہ ایک نئی ٹرم ہے کلک اسٹیم آپ یہ دیکھیں کہ جب ہم نے بات کی تھی او ایل کے بارے میں یا ٹرانزیکشن پروسیسنگ سسٹمس وہاں پہ کیا ہوتا تھا کہ وہاں پہ ایک شخص گیا سے فار ایگزامپل کچھ آئٹم خریدے آئٹم خرید کے وہ کاؤنٹر پہ گیا وہاں پہ پوائنٹ آف سیل سسٹم ہے ٹھیک ہے جی وہاں جا کے اس نے آئٹمس دیے اس نے بار کو ریڈر چلایا اس کے اوپر اور آئٹم کی پرائز گئی بات ختم رسید ختم ہو لیکن ویب سائٹ کے اوپر دیر از اے پہلے وہ ادھر کلک کیا وہاں سے کچھ کیا پھر ادھر کیا ادھر گیا یہ جو کلی جو اسٹریم آف ایکٹیویٹی ہے کیا یہ ایک فزیکل بک سٹور میں نہیں ہوتی یا فزیکل شاپ میں بھی نہیں ہوتی یقیناً ہوتی ہے وہاں بھی آپ ایسے نہیں جاتے کہ آپ فوری چلتے ہوئے گئے ایک پوائنٹ پہ ایک بک شال پہ گئے آپ نے کتاب نکالی وہ کاؤنٹر پہ دی پے کیا کہانی ختم نہیں آپ جاتے ہیں پھرتے ہیں دیکھتے ہیں کتاب دیکھی آپ نے کچھ سی ڈی دیکھی کوئی کارڈ دیکھے کچھ آپ کتاب خریدنے گئے تھے سی ڈیز خرید کے لے آئے یہ ساری کی ساری ایکٹیویٹیز ایک کنونشنل بک سٹور میں ریکارڈ نہیں کی جا سکتی ہاں چھوٹے کیمرے لگے ہوتے ہیں جو کہ لوگ کاؤنٹر پہ بیٹھے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی چوری چکاری نہ ہو جائے لیکن ایک جو ویب کے اوپر ایک پڑی ہوئی ہے دکان ہے جو رکھی ہوئی ہے بنائی ہوئی ہے وہاں پہ ہر ایونٹ ٹریک ہو رہا ہوتا ہے سو دیئر ایک اسٹریم آف ایکٹیویٹی دس از ناٹ جسٹ اندر ڈیٹا سورس آلدو اٹس ویری ایکسائٹنگ بٹ اٹ کین بی ویری ویری ڈیفیکلٹ اس لیے کہ یہ ایک ہائیلی انسٹرکچرڈ ٹیکسٹ فائل ہے آپ چاہیں تو آپ ایک اس میں بیک اینڈ پہ ڈیٹا بھی رکھ سکتے ہیں جس میں انٹریز کریں لیکن اس کا سائز اور اس انٹری کو ڈالنے کا ٹائم بہت بڑھ جائے گا تو عام طور پہ ٹیکسٹ فائل رکھی جاتی ہے وچ ہیز نو فیئر اماؤنٹ آف اسٹرکچر ہاں ٹھیک ہے اس کو آپ کاما سے ڈیلیمیٹ کر سکتے ہیں اسپیس سے ڈیلیمیٹ کر سکتے ہیں لیکن اس کو پروسیس کرنا اس پہ کرنا اس میں سے ریلیونٹ پارٹس نکالنا دس از اے ویری فرسٹریٹنگ ٹاسک اس میں بہت سے مسائل ہیں اور اس میں بہت زیادہ ٹیکسٹ پروسیسنگ ہے تو کلک اسٹریم جو ہے جہاں ایک اٹ پرووائڈس ابنڈنس آف انفارمیشن وہاں اس کے ساتھ اس کے مسائل بھی ہیں اس کے پرابلمس بھی ہیں اور اس کے ایشوز بھی ہیں وہ ایشوز اس کے کیا ہیں میں آپ کو ان کے بارے میں بتاتا ہوں ایشوز آف کلک اسٹریم ڈیٹا وہ کیا ایشوز ہیں یعنی کہ جو کلک اسٹریم ڈیٹا ہے جو لگاتار ہر ایونٹ ٹیکس فائل میں جا رہا ہے ہر ایونٹ ٹیکس فائل میں لکھا جا رہا ہے لکھا جا رہا ہے لکھا جا رہا ہے ٹھیک ہے ہاں ایک بات اور اس میں بڑے غور سے سمجھیے کہ جب آپ ایک فزیکل بک سٹور میں آئٹمس خرید کے کاؤنٹر پہ جاتے ہیں پیمنٹ کے لیے تو عام طور پہ ایک کاؤنٹر ہوتا ہے یا چلیں تین کاؤنٹرز ہو گئے ٹھیک ہے نا جی اور وہاں پہ لوگ اگر بہت رش پڑا تو تینوں کاؤنٹرس پہ لائنیں لگی ہوئی ہیں اور ٹرانزیکشنز جو ہیں وہ ٹیبل کے اندر جا رہی ہیں لیکن ایک آن لائن بک سٹور میں جہاں پہ ملینس ملینس آف یوزرس ایک دن میں آتے ہیں اور وہ ہزاروں کے حساب سے لوگ ہزاروں کے حساب سے لوگ جو ہیں وہ آن لائن بک سٹور کو پھلور رہے ہوتے ہیں پرول کر رہے ہوتے ہیں پھر رہے ہوتے ہیں سو دیر از اے لانگ اسٹیم آف ٹرانزیکشنز گوئنگ ان ٹو دیٹ ویب لاگ ناٹ ان اینی پرٹیکولر آرڈر یہ نہیں ہوتا کہ جی چونکہ میں یہاں پھر رہا ہوں تو میری ساری سیکوینس لگی ہوں گی نہیں انٹر انٹرمنگلڈ ہوں گی بہت سارے مسائل ہیں وہ ایشوز کیا ہیں پہلا ایشو یہ آئیڈینٹیفائنگ دا وزٹر اوریجن جو وزیٹر میری ویب سائٹ پہ آیا ہے وہ کہاں سے آیا ہے بک سٹور پہ ایک شخص آیا مجھے اس سے انٹرسٹ نہیں ہے کہ وہ اگر اسلام آباد میرا بک سٹور ہے تو اسلام آباد کے کس سیکٹر سے آیا ہے شاید انٹرسٹ ہو بھی لیکن جان جانا بڑا مشکل ہے پنڈی سے آیا کہ پشاور سے آیا لیکن یہاں پہ بڑا امپورٹنٹ ہے وہ کیوں امپورٹنٹ ہے جب میں اس کی ڈیٹیل میں جاؤں گا آپ کو بتاؤں گا اس کے بعد ہے آئیڈنٹیفائنگ دا سیشن مطلب اس کا یہ ہے کہ جب میں بک سٹور میں داخل ہوا اور جب تک میں وہاں پھرتا رہا کچھ میں نے چیزیں خرید بھی لیں نہیں بھی خریدی میں باہر نکل گیا یہ جو ساری کی ساری ایکٹیویٹیز ہیں یہ میں اکیلے تو نہیں کر رہا وہاں پہ پانچ دس ہزار لوگ سائملٹینیسلی میرے ساتھ کر رہے ہیں ساری کی ساری چیزوں کے لیے میں وہاں ہزار لاک فائل تو مینٹین نہیں ہو رہی ہر کسٹمر کے لیے سنگل لاک فائل ہے ساری انٹریز وہاں پہ جا رہی کیسے آئیڈینٹیفائی کیا جائے کہ میرا سیشن جو ہے وہ کہاں اسٹارٹ ہوا تھا کہاں اینڈ ہوا تھا اور اس میں انٹریز میں کون سی ایسی روز ہیں جن کو کہ کسی اور سیشن کو بلانگ کرنا چاہیے اس کے بعد آئیڈینٹیفائنگ دا وزٹر ہم اور ہر سیلف یعنی کہ جو شخص آیا وہ کون ہے ٹھیک ہے جی ہے؟ کیونکہ جب میری دکان فزیکل دکان میں جب کوئی شخص داخل ہوتا ہے میں اس کی شکل دیکھتا ہوں مجھے پتہ چل گیا کہ یہ آدمی ہے کہ عورت ہے بچہ ہے بوڑھا ہے مرد ہے جوان ہے ملکی ہے غیر ملکی ہے سب کچھ پتہ چل جاتا ہے دیکھ کے بول کے لیکن وہ تو ایسا نہیں وہاں تو صرف ٹیکس فائل میں ایک انٹری گئی ہے تو مجھے کیسے پتہ چلے گا کون لوگ میری بک اسٹور پہ آ رہے ہیں تاکہ میں اس طرح کے آئٹم رکھوں جو ان کے انٹرسٹ کے اس کے علاوہ کچھ اور مسائل ہیں جو کہ ٹیکنیکل مسائل ہیں کے طور پہ پر پراکسی سرور کا ہے میں اس کے بارے میں کافی ڈیٹیل بتاؤں گا پراکسی سرور کا ایشو کیا ہے کیوں ہے پتہ ہی نہیں چل پاتا کہ لوگ میری ویب سائٹ پہ آتے ہیں لیکن میری ویب سائٹ کا ایک طرح سے سمجھیں ایک مرر ہے وہ مرر کو دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے اور مجھے پتا ہی نہیں اور آف اس کے علاوہ براؤزر کی کیش کا بھی ایشو ہے وہ جو کہ ایک طرح سے سب سیٹ ہے پراکسی کا تو میں آپ کو ان کی ڈیٹیلس بتاتا ہوں آئیڈینٹیفائنگ وزٹر اوریجن اس کے بارے میں بتاتا ہوں آپ ہوں کہ جو وزٹر میرے پاس آیا ہے جو شخص میری ویب سائٹ کے اس وقت دیکھ رہا ہے کیا اس شخص نے میری ویب سائٹ کو اپنا ہوم پیج بنایا ہوا تھا ٹھیک ہے یا وہ شخص جو تھا جب اپنا براؤزر آن کرتا ہے مثال کے طور پہ میں آپ کو اپنا بتا سکتا ہوں کہ جب میں براؤزر آن کرتا ہوں تو جس کمپنی سے میں نے ای میل سروس لی ہے وہ میں نے ہوم پیج بنایا ہوا ہے وہ فوری کھل کے میرے سامنے آ جاتا ہے کیونکہ میں جب دفتر میں جاتا ہوں تو پہلا کام ہے میں نے ای میل چیک کرنی ہے ٹھیک ہے اب کچھ لوگ ہیں ہو سکتا ہے ان کا کوئی اور انٹرسٹ ہو ڈیپینڈنگ اپان دی لائن آف بزنس ہو سکتا ہے کہ وہ نیوز دیکھنا چاہتے ہیں مثال کے طور پہ جو اخبار میں کام کرتے ہیں ہو سکتا ہے جب وہ اپنا بروزر کو چلائیں تو وہ cnn.com ان کو دکھائے ٹھیک ہے ठीके? یا ہو سکتا ہے کوئی شخص جو کہ کسی ایک اخبار میں کام کرتا ہے لوکل اخبار میں وہ اپنے اخبار کی جو ہوم پیج ہے وہ فوری اس کا ڈیفالٹ پیج ہو تو یہ ایسی بات صرف یہاں پہ بات ختم نہیں ہو جاتی اس لیے کہ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ میرے لاگ میں جو انٹری ہوئی ہے یہ انٹری اس شخص نے کی ہے کہ جس نے میرے پیج کو یا میری ویب سائٹ کو اپنا ہوم پیج یا ڈیفالٹ پیج بنایا ہوا ہے یا یہ اس شخص نے اس کی انٹری یہاں پہ ہوئی ہے جو کہ ہوم پیج اس نے نہیں بنایا ہوا جس نے کہ یو آر ایل ٹائپ کیا ہے اور اس نے پھر میرے پیج کو دیکھ لیا ہے اچھا اس میں ذرا آپ ایک سمجھنے والی بات ہے غور سے جو وزٹرس کا جو اوریجن ہے یہ میں ریفرل کو بات نہیں کر رہا ریفرل کا مطلب یہ ہے ریفرل دو طرح کے ہو سکتے ہیں ایک تو ہے کلک تھرو کلک تھرو کا مطلب ہے کہ میں نے کچھ چیز کلک میں نے کچھ پیج دیکھا اس پہ میں نے ادھر کلک کیا ادھر کلک کیا اور اس کے بعد کسی کوئی ایک کلک تھا جو مجھے ایسے یو ایل پہ لے آیا جو کہ اس کمپنی کا یو ایل ہے جو کہ ویب لاگ مینٹین کر رہے ہیں یہ تو کلک تھرو ہو گیا اس کے علاوہ ایک چیز اور ہے جو کہ ریفرل ہے ریفرل یہ ہے کہ میں نے کسی کمپنی کے ساتھ کچھ اگریمنٹ کی ہوئی ہے کہ اس کو میں نے اپنا ایک یو ارل دے دیا ہے یا میں نے ایک سکرین دے دی ہے کہ اس پہ جب کوئی یا کوئی امیج دے دی ہے جب اس امیج پہ کوئی کلک کرے گا یا اسکرین کے ٹیکسٹ باکس میں کوئی انٹری کر کے کلک کرے تو وہ ٹریفک جو ہے وہ میرے ویب سرور کے اوپر آ جائے اور میرے ویب لاگ میں انٹری ہو جائے یہ ریفرل ہے تو جب ریفرل ہوتا ہے تو ریفرل میں وہ یو آر ایل ساتھ گھوم کے ساتھ پاس ہوتا ہے اگر کوئی شخص سائٹ اے سے میری سائٹ پہ آئے گا ریفرل کے ساتھ تو وہ یو ار ایل کو ساتھ لے کے آئے گا اگر سرچ انجن سے میری سائٹ پہ آئے گا تو سرچ انجن پہ جو کی ورڈس سے سرچ وہ بھی ساتھ لے کے آئے گا لیکن اگر کوئی ویسے ہی میری سائٹ کو ڈیفالٹ کھولتا ہے مجھے نہیں پتا اگر وہیں سے کلک تھرو سے آتا ہے مجھے نہیں پتا تو میں جاننا چاہتا ہوں اس لیے کہ اگر میں نے کسی کو پیسے دیے میں مارکیٹنگ کے ریفرنس سے I should know the return on my investment تو ایک text file جس میں لگاتار انٹریز ہیں ہزاروں لاکھوں کے حساب سے اس میں سے یہ پتا چلانا کہ یہ جو یو ہے اس کے کورسپونڈنگ جو شخص ہے وہ کہاں سے آیا ہے یہ سب دیکھ بہت بڑا مسئلہ ہے یہ اور کچھ بتاتا ہوں میں آپ کو ایشوز کے بارے میں آئیڈینٹیفائنگ دا سیشن یہ ایک بہت task ہے سیشن تو میں نے خاصا ڈیٹیل میں آپ کو بتا دیا تھا سیشن کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص میری ویب سائٹ پہ آیا یا کوئی خاتون میری ویب سائٹ پہ آئیں اور انہوں نے آ کے اس کو ادھر کلک کیا ادھر کیا کی کچھ چیزیں آئٹمس دیکھے کچھ کے بارے میں پڑھا کچھ چیز ڈاؤن کی اور ہزاروں میں سب یہ لوگ یہ کام کر رہے ہیں سائملٹینیسلی اب میں آئیڈینٹیفائی کرنا چاہتا ہوں کہ کون کون سی جو لاگ میں انٹریز ہیں وہ بلانگ کرتی ہیں ایک شخص کو اس میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جو میں شاید اگر مجھے وقت ملا تو میں بتاؤں گا آپ کو کہ جو لاگ میں انٹریز ہیں وہ ساری کی ساری شخصوں نے نہیں کی ہوئی شخصیات نے نہیں کی ہوئیں اس میں پروگرامس کے تھرو بھی انٹریز ہوتی ہیں وہ پروگرام جو کہ آٹومیٹکلی میری ویب سائٹ کو ایکسپلور کر رہے ہیں جن کو روبوٹس بھی کہا جاتا ہے اسپائڈر بھی کہتے ہیں اور ان کو اسکوٹر بھی کہتے ہیں بہت کچھ نام ہیں ان کے خیر میں اس کی ڈیٹیل میں بعد میں جاؤں گا تو میں آپ یہ چاہ ہوں کہ یہ جو انٹرمنگل انٹریز ہیں ہزاروں کے حساب سے لوگوں کی لاکھوں کے حساب سے انٹریز گن میں ہیں ان میں آئیڈینٹیفائی کیا جائے کہ کون کون سی انٹریز جو ہیں وہ ایک سیشن کو بلانگ کرتی ہیں سیشن مطلب کہ ایک شخص کو اس کی ساری ایکٹیویٹیز کو بلانگ کرتی ہیں تو اس کے کوئی چار پانچ طریقے ہیں بتانے کے اس چیز کو اسٹیبلش کرنے کے میں آپ کو ان کچھ طریقوں کے بارے میں بتاتا ہوں ٹائم کنٹینٹیگوس لاگ انٹریز ٹائم لاگ انٹریز کا مطلب ہے مثال کے طور پہ کہ ایک آئی ایس پی ہے اور اس آئی ایس پی سے جو ہے نا وہ لوگ میری ویب سائٹ پہ آتے ہیں آئی ایس پی سے آتے ہیں نا آپ جا کے کارڈے خریدتے ہیں بازار سے جا کے اور ایک یو آر ایل جو ہے اس کے تھرو آپ کنیکٹ کرتے ہیں اور آپ سرچ کرنا شروع ہو جاتے ہیں سی فار ایگزامپل جی ساتھیو تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ سیشن کو ٹائم کنٹینوس انٹری سے کیسے آئیڈینٹیفائی کیا جائے آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے لیکچر تھرٹی نائن میں آپ کو ایک اسنیپ شاٹ دکھایا تھا ویب بلاگ کا جس میں آئی پی ایڈریس لکھا ہوا تھا کہ جس مشین سے یوزر آپ کے ویب سرور پہ آیا ہے اس مشین کا آئی پی ایڈریس کیا ہے اب ظاہر ہے کہ مشینوں کے آئی پی ایڈریس عام طور پہ چینج نہیں ہوتے لیکن آئی ایس فلوٹنگ آئی پی ایڈریسز دیتے ہیں مطلب یہ ہوا کہ جب ملٹیپل لوگ ان کی ان کے تھرو انٹرنیٹ پہ جاتے ہیں تو آئی پی ایڈریسز ملٹیپل ملا کرتے ہیں اچھا ہم ایزیوم کرتے ہیں سمپلسٹی کے لیے کہ آئی پی ایڈریس ابھی چینج نہیں ہوا تو کنٹینیوس لاگ انٹری ٹائم کنٹینیوس لاگ انٹری سے کیسے پتہ چلے گا کہ فار ایگزامپل ہم نے ایک ونڈو آئیڈینٹیفائی کی اسے آدھے گھنٹے کی ونڈو تو آدھے گھنٹے کی ونڈو کے اندر جو آئی پی ایڈریسز مجھے یونیک مل رہے ہیں میں یہ ایزیوم کرتا ہوں کہ یہ آئی پی ایڈریسز سارے کے ہی سیشن کو بلانگ بظاہر کی حد تک بات ٹھیک ہے لیکن ڈیسائیڈ کرنے والی بات ہے کہ ونڈو کا سائز کتنا بڑا ہونا چاہیے 30 منٹس ہونا چاہیے 15 منٹ ہونا چاہیے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی ویب سائٹ کیسی ہے کہ لوگوں کو مشہور کر کے پکڑ لیتی ہے کہ وہ وہاں سے جانا نہیں پاتے جا نہیں پاتے تو ٹائم کے بارے میں میں زیادہ ڈسکشن بھی نہیں جاتا میں آپ کو اس کے ایشوز بتاتا ہوں اگر ایک آئی ایس پی بہت بڑا آئی ایس پی ہے تو اس آئی ایس پی کی طرف سے بے شمار لوگ جو ہیں وہ آپ کی ویب سائٹ کے اوپر آ رہے ہوں گے اور جو آئی پی ایڈریسز ہیں ان میں بھی بہت زیادہ ویریشن ہو سکتی ہے ویریشن سے کیا مطلب ہے کہ جو سیشن تھا وہ ایک شخص کا سیشن ہوا پانچ منٹ کا اس کے بعد سے فار ایگزامپل وہ جو تھا نا لائن ڈراپ کر دی وہ کچھ سوچا رہا سائٹ دیکھتے سوچ رہا تھا اس کا کنیکشن ڈراپ کر دی آئی پی نے لگاتار لوگ جو ہیں وہ ڈائل کر رہے ہیں اس پی کو تو کوئی اور شخص جو تھا وہی آئی پی لے کے آپ کے سرور کے اوپر آ گیا ٹھیک ہے اور اب آپ نہیں بتا سکتے کہ یہ جو کنٹینگوس ٹائم کنٹینگوس اینٹریز ہیں 15 منٹ کے اندر آدھے گھنٹے کے اندر یہ ساری کی ساری اینٹریز کیا ایک شخص کو بلونگ کرتی ہیں ہاں اگر کوئی چھوٹا آئی پی ہے تب تو یہ شاید مسئلہ نہ ہو لیکن بڑے آئی پی کے لیے یہ ایک میجر پرابلم بن سکتا ہے دوسری پرابلم اس میں یہ ہے جو کہ پہلی پرابلم سے ہی جس کی کنیکٹیڈ ہے کہ جب میں آپ کے سرور پہ آ کے سوچنا شروع ہوا کچھ چیز پڑھ کے اور آئی ایس پی نے میرا کنیکشن ڈراپ کر دیا تو میں نے زائر آٹو ڈائلر لگایا ہوا اپنے مشین سے اس نے دوبارہ کنیکٹ کیا جا کے میں نے اپنے آئی ایس پی سے وہاں جا کے میں نے ایک نیا آئی پی لیا اور دوبارہ اسی ویب سائٹ پہ چلا گیا اب جب میں دوبارہ اپنے آئی ایس پی کے تھرو اس ویب سرور پہ گیا جہاں پہ رابطہ ٹوٹ گیا تھا اب میرے پاس ایک ڈیفرنٹ آئی پی ایڈریس ہے یعنی کہ جو ٹائم کنٹیگوس انٹریز تھیں جو ٹائم کنٹینگوس انٹریز تھیں ان انٹریز کے اندر میرا آئی پی ایڈریس چینج ہو چکا ہے یعنی کہ اگر کنٹینگوس ٹائم انٹری کے اندر آئی پی ایڈریس کی ٹریکنگ کر کے جو ویب سرور لاگ جو تھا وہ دیکھ رہا تھا وہاں پہ کہ جی یہ ایک ہی شخص ہے اس کو دھوکہ ہو گیا اس لیے وہاں پہ کیا ہے وہاں پہ دو آئی پی ایڈریسز ہیں مختلف ٹائم سیریز اس ٹائم کے انٹرویو اس ونڈو کے اندر اور وہ دو مختلف لوگوں کو بلانگ نہیں کرتے بلکہ ایک سیٹ آف آئی پی ایڈریسز فار ٹی ون مجھے بلانگ کرتا ہے اور ٹائم ٹی ٹو میں ایک ڈیفرنٹ سیٹ آف آئی پی ایڈریس بھی مجھے بلانگ کرتا ہے یعنی کہ جو آئی پی ایڈریسز ہیں وہ انٹر مینگل ہے یہ ایک لمیٹیشن ہے ساری ٹیکنیک کی اگر آپ کو سمجھنا ہے پریشانی کی بات نہیں نوٹس میں دیا ہوا ہے اور آف کورس اگر میرا براؤزر جو ہے وہ کسی فائر اگر میرے میں کسی فائر وال سے ہو کے آگے جاتا ہوں ویب سرور کے اوپر تو وہاں پہ تو پھر بڑا کچھ ہو سکتا ہے تو یہ ایک لمیٹیشن ہے ٹائم کنٹینوس انٹریز کو آئی پی کے بیس پہ ٹریک کرنے کی ٹرانزینٹ کوکیز ٹرانسجینٹ کوکی کا کیا کوکی میں نے آپ کو جب ہم نے لیکچر تھرٹی نائن اینڈ کیا تھا تو میں نے آپ کو کوکیز کے بارے میں بتایا تھا کہ ایک آپ کو میں ذرا یاد حال جانی کرا دیتا ہوں کہ ایک ایسی ٹیکسٹ فائل چھوٹی سی ٹیکسٹ فائل جو کہ ویب سرور نے میں ایز اے کلائنٹ میری مشین پہ رکھ دی ہے اور یہ جو فائل رکھی گئی ہے یہ تو ایکسپائر بھی ہو سکتی ہے آفٹر اے سرٹن ٹائم یا اگر پرسسٹنٹ کوکی ہے جس کے بارے میں آپ کو میں آگے چل کے بتاؤں تو میں بھی بات کر رہا ہوں ایک ایسی کوکی کی جو کہ ٹرانزینٹ کوکی ہے ٹھیک ہے جی ٹرانزینٹ کوکی کا مطلب یہ ہے کہ ڈیورنگ دا سیشن یہ کوکی برقرار رہتی ہے ٹھیک ہے اس کا فائدہ کیا ہے اس کا فائدہ یہ ہے کہ جو شخص یا جو وزٹر اس کوکی کو لے کے چل رہا ہے ٹھیک ہے جی جب تک وہ ڈس کنیکٹ نہیں ہوتا مجھے پتہ ہے کہ یہ کوکی جو میں نے اس میں ایک آئی ڈی ڈالی ہوئی ہے اس کی بیس پہ میں سیشن کو ٹریک کر سکتا ہوں بات سمجھائیے آپ کو یہ جو سیشن کی ٹریکنگ ہے یہ کوکی کی آئی ڈی کی بیس کے اوپر ہے ٹھیک ہے لیکن اس میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اس کی لیمٹیشن کیا ہے اس کی لیمٹیشن یہ ہے کہ میں نے کسی وجہ سے میرا کنیکشن ٹوٹ گیا یا میں نے خود کنیکشن توڑ لیا یا میں ویب سائٹ چھوڑ کے کسی اور ویب سائٹ پہ چلا گیا ٹھیک ہے چونکہ وہ ٹرانزٹ کوکی تھی جب میں نے یو ار ایل کو چینج کیا وہ کوکی ختم ہو گئی میں زیوم کر رہا ہوں کہ میں نے ایک ہی براؤزر ونڈوز سے ساری براؤزنگ کر رہا تھا اب جب میں دوبارہ اس سائٹ کے اوپر آیا جہاں پہ ٹرانزینٹ کوکی میرے براؤزر میں انسرٹ کر دی گئی تھی تو اب مجھے نئی ٹرانزینٹ کوکی مل جائے گی اب جو میری سیشن کی انٹریز ویب لاگ میں ہوں گی وہ ڈیفرنٹ کوکی کے ساتھ ہوں گی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ اس اتنے پارٹ آف لاگ میں آئی uh, ڈی کی بیسس پہ سیشن کو آئیڈنٹیفائی کر رہے تھے تو میرے پاس ملٹیپل آئی ڈیز ہیں لیکن میرا سیشن ایک ہے آپ کو بات سمجھ آئی یہ ایک اور پرابلم ہے سیشن کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی اور سیشن جو ہے وہ ایک ڈائمینشن ہے اس ڈائمینشنل ماڈلنگ میں جو کہ ویب ویئر ہاؤسنگ کے لیے کی جاتی ہے آپ کو اندازہ ہوا کمپلسٹی آف دا پرابلم کا پھر ایک اور طریقہ بھی ہو سکتا ہے ایس ایس ایل یعنی کہ سیکیورڈ ساکٹ لیئر دس از کائنڈ آف این ایکسٹینشن آف لاگ ان ٹھیک ہے اس میں یہ ہے کہ میں نے ایک ایسی انوائرمنٹ دی ہے جہاں میں یوزر سے جو اینڈ یوزر ہے اس سے کچھ ایسی انفارمیشن لیتا ہوں جس کی بیسس پہ میں اس کو اپنی سائٹ پہ آنے دیتا ہوں اور اس انفارمیشن کی بیسس پہ میں یوزر کو آئیڈینٹیفائی کر سکتا ہوں یہ چیز بظاہر تو ٹھیک ہے اور یہ چلتی بھی ٹھیک ہے لیکن اس میں کچھ مسائل ہیں مسائل اس میں یہ ہیں کہ اس میں ایک کمپلیٹ انفارمیشن ایکسچینج چاہیے بٹوین the client and the server اور یہ جو information exchange ہے اس کا تھرو بہت زیادہ ہے تھرو کا مطلب کیا شاید میں نے اتنا چلا استعمال نہیں کیا اس کا اوور ہیڈ بہت زیادہ ہے اوور کا مطلب یہ ہوا کہ اس میں اس کا رسپانس جو وہ گھٹ جاتا ہے یعنی کہ اٹ ٹیکس ٹائم اور اس کے بعد یہ ہے کہ ہر جو ویب سرور ہوتا ہے اس کے اپنے سیکیورٹی سرٹیفکیٹس ہوتے ہیں اس کے اپنے سیکیورٹی سرٹیفکیٹس کے لیولز ہوتے ہیں وچ ویری فرام server, to server. مطلب اس کا یہ ہوا کہ اگر میرا اس ویب سرور کے ساتھ میں ایس ایس ایل میں کام کرتا ہوں وتھ سرٹن سیکورٹی سرٹیفکیٹس اور اگر میں اس ویب سائٹ پہ جاتا ہوں وہاں ڈفرنٹ سرور ہے تو وہاں پہ سرٹیفکیٹس کچھ اور ہوں گے وہاں میری اسکرین پہ ایک میسیج پاپ کر جائے گا کہ جی یہ ایس ایس ایل ٹائپ میسیج ہے یہ سرٹیفکیشن ہے کیا آپ کو چاہیے کیا آپ کو منظور ہے کیا آپ نے پروسیڈ کرنا ہے اب اگر میری اسکرین پہ ایسے میسیج پاپ ہو رہے ہیں تو میں تو گھبرا جاؤں گا میں کہوں گا جی پتہ نہیں یہ کیا بات ہے پتہ نہیں یہ کیوں انفارمیشن مانگ رہے ہیں اور یہ جو غیر یقینی صورتحال حال ہے اس کی بیسس پہ کیا ہونا ہے میں اس ویب سرور پہ نہیں جاؤں گا میں اس ویب سائٹ پہ نہیں جاؤں گا تو نتیجہ کیا ہوا کہ سیشن کو کنکریٹ پکڑنے کی کوشش میں میں, میں نے اس اس کلائنٹ کو بھگا دیا اس وزٹر کو بھگا دیا جس کے لیے میں نے ویب سائٹ بنائی تھی یعنی کہ I have defeated the purpose تو یہ ایک پرابلم ہے اس کے اندر پھر ہے آئی ڈی پنگ پونگ میں آپ کو اس کے بارے میں بتاتا ہوں آئی ڈی پنگ پونگ جو ہے اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کیجئے گا یہ ایک ایسی آئی ڈی ہے جو کہ ہم نے ویب براؤزر کے اندر نہیں ڈالی بلکہ یہ ایک ایسی آئی ڈی ہے جو کہ پیج کے اندر ڈال دی ہے ٹھیک ہے جی اور یہ آئی ڈی آپ کو شاید نظر بھی نہ آئے شاید نظر کو خیر چھوڑیں آپ نظر کیونکہ وہ جو اوپر ونڈو ہے جس میں یو آر ایل کے ساتھ جو ویریبلس پاس ہو رہے ہیں وہ اتنی بڑی ہے کہ وہ اس میں آپ سارا دیکھ بھی نہیں سکتے دیکھیں تو سمجھ بھی نہیں آتا تو آئی ڈی پنگ پونگ کا مطلب یہ ہوا کہ میں کلائنٹ میرے پاس آ ٹھیک ہے جی اور اس نے ایک پیج دیکھ لیا اور اب وہ جب بھی موو کرتا ہے اس پیج سے اس پیج میں اس پیج سے اس پیج میں تو میں نے پیج کے اندر ایک آئی ڈی امبیڈ کر دی ہے اور وہ آئی ڈی جو ہے وہ جہاں جہاں موو کرتا ہے میری ویب سائٹ کے اندر وہ آئی ڈی اس کے ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہے ٹھیک ہے اور میں اس کو ٹریک کر سکتا ہوں اس کی ساری کی ساری ایکٹیویٹی کو یعنی کہ میں سیشن کو ٹریک کر سکتا ہوں اس کا مسئلہ کیا ہے اس میں اس میں مسئلہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ایسے پیجز کو کوڈ کرنا کافی مصیبت ہے میں آپ کو بینگ اے پروگرامر یہ بتا رہا ہوں میں ایک جاب ویب پورٹل بھی چلایا کرتا تھا وچ واز گریڈ ایز پاکستان ٹاپ ویب پورٹل فار امپلائمنٹ تو اس میں ایک بڑی اٹس اے نائٹ میئر کہ آپ نے وہ آئی ڈی ڈالی اس کو ادھر موو کریں ادھر موو کریں آپ بھول جائیں کہ یہ آئی ڈی میں نے کون سی موو کی تھی ٹھیک ہے یا اگر ملٹیپل آئی ڈیز ہیں ان کی ٹریکنگ یا اگر اگر آپ کی ویب سائٹ پہ ملٹیپل سروسز کے ساتھ ملٹیپل آئی ڈیز ہیں تو اٹس اے نائٹ میئر پروگرام کرنا اس کو ٹریک کرنا اور جب ملٹیپل اگر یوزر براوزر ونڈوز کھول لیتے ہیں اسی سرور کے اوپر تب تو نہیں کچھ کر سکتے آپ اس لیے کہ اگر آپ نے ہر ونڈو میں ایک آئی ڈی لگا دی ٹھیک ہے اور ایک شخص نے پانچ ونڈوز کھول لی ہیں آپ کے سرور کے اوپر پانچ ڈفرنٹ آئی ڈیز کے ساتھ تو وہ آپ کے سرور کو تو پانچ شخص نظر آئیں گے جب وہ پانچ نہیں ہوں گے وہ ایک صرف ہوگا اس میں خاصے مسائل ہیں میں آپ کو اور ٹیکنیکس کے بارے میں بتاتا ہوں مزید ٹیکنیکس پرسسٹنٹ کوکیز جو ٹرانسجنٹ کوکی تھی وہ تو براؤزر کے اندر ڈال دی گئی تھی ٹھیک ہے جیسے سیشن ختم ہوا وہ کوکی ڈائڈ لیکن جو پرسسٹنٹ کوکی ہے وہ ایسی کوکی ہے جو کہ میں نے کلائنٹ کی مشین پہ رائٹ کر دی لے جا کے اب کلائنٹ سیشن کو بند کرے کمپیوٹر کو بند کر دے وہ فائل رائٹ ہو چکی ہے اس کی مشین کے اوپر جب تک اس کو ایکسپریسٹلی ڈلیٹ نہیں کیا جائے گا وہ فائل وہاں سے نہیں جائے گی بات سمجھے آپ تو اس میں کیا مسئلہ ہے اس میں مسئلہ تو کوئی نہیں ہے یہ تو کوکی ہے ڈیفینیٹلی آپ بندے کو ٹریک کر لیں گے لیکن اس میں مسائل یہ ہیں یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ جو آپ نے کوکی رکھی وہ ایک ایک شخص نے ڈیلیٹ نہیں کر دی ٹھیک ہے جی اس نے ڈیلیٹ نہیں کر دی جب ڈیلیٹ کر دی جب وہ دوبارہ آئے گا تو وہ ایز نیو وزٹر آئے گا ٹھیک ہے اور اس کے بعد اس میں ایک اور بھی مسئلہ ہے کہ اگر اسی مشین سے کوئی اور شخص بھی براؤز کرنا شروع ہو جاتا ہے تو آپ کو تو وہ مختلف شخص ایک ہی نظر آئیں گے تو اس سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوا آپ کا جی ساتھیو تو ہم نے یہ دیکھا کہ سیشن کو نوٹ کرنا آئیڈینٹیفائی کرنا کافی مشکل کام ہے اور اس کے پانچ مختلف طریقے میں نے آپ کو بتائے لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پانچوں کے پانچوں طریقوں میں اپنی ان کی لیمٹیشنز ہیں ان کے اپنے ایشوز ہیں یعنی کہ ایشو کے بھی ایشوز تو جی یہ خاصی ایک انٹرسٹنگ چیز ہے اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہاؤ ٹو آئیڈینٹیفائی دا وزیٹر وزٹر کو کیسے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے مطلب جو شخص میری ویب سائٹ پہ آیا ہے وہ کون ہے سیشن کے بعد ہم نے کر لی ہم نے اور چیزیں دیکھ لیں اب اس کو کیسے آئیڈینٹیفائی کیا جائے تو میں آپ کو اس کے بارے میں بتاتا ہوں آئیڈینٹیفائنگ دا وزٹر یہ پرابلم کیوں ہے یہ پرابلم اس طرح سے ہے کہ جو شخص میری ویب سائٹ پہ آیا ہے وہ کون ہے اس کی آئیڈینٹی کیا ہے ٹھیک ہے جی وہ آئی ووڈ لائک دیٹ پرسن ٹو بی مور دین جسٹ نمبر اس کا کیا مطلب ہے میں آپ کو ڈیٹیل بتاتا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے میں نے آپ کو ایک ٹریڈیشنل بک سٹور کی مثال دی تھی کہ جو شخص میری دکان میں آ رہے ہیں میں ان کو شکل سے دیکھ کے پہچان سکتا ہوں اور مجھے پتہ ہے کہ وہ شخص کون ہے مجھے پتا ہے کہ یہ لوکل ہے یہ کوئی فورنر ہے ٹھیک ہے یہ امیر ہے یا غریب ہے میں ان کے کپڑے دیکھ کے بتا سکتا ہوں میں اسی طرح جاننا چاہوں گا کہ جو میرا آن لائن بک سٹور ہے اس کے اوپر کون لوگ آ رہے ہیں اس کے لیے میں ان کو فورس کر سکتا ہوں ٹھیک ہے جی کہ میرے آپ بک سٹور پہ اس وقت آ سکتے ہیں براؤزنگ کے لیے بھی ازومنگ کے میرے پاس ایسی چیزیں آفر کرنے کے لیے ہیں کہ لوگ ممبرشپ لے کے بھی میرے بک اسٹور پہ آئیں ٹھیک ہے اگر یہ بات ہے اور لوگ لاگ ان کر کے میرے بک اسٹور پہ آتے ہیں وچ از اے فری سروس یا میں کوئی اور چیز آفر اور لوگ لاگ ان کر کے میرے سٹور پہ آتے ہیں آن لائن سٹور پہ تو مجھے کیسے پتا چلے گا کہ یہ شخص واقعی ہوئی ہے جو یہ بتا رہے ہیں اس لیے کہ لوگ انانومس رہنا چاہتے ہیں ویب کے اوپر انٹرنیٹ کے اوپر اس لیے کہ وہ ہر ان کی جو ایکٹیویٹی وہ ٹریک ہو رہی ہے ان کو پتہ ہے تو مجھے کیسے پتہ چلے گا جو ریسرچ ہے اس سسٹم میں جو لوگوں نے کی ہے اس سے پتہ چلا ہے کہ 50% پرسینٹ آف دا کیسز میں جو آدمی ہیں یعنی کہ جو میلز ہیں وہ غلط انفارمیشن دیتے ہیں اپنے بارے میں اور اباؤٹ ایٹی پرسنٹ آف دا کیسز میں جو خواتین ہیں فی میلز ہیں وہ غلط انفارمیشن دیتی ہیں اپنے بارے میں ٹھیک ہے تو یعنی کہ پتہ نہیں چل پاتا کہ جو شخص اپنے آپ کو بارے میں بتا رہا ہے کہ جی میں یہ یہ یہ ہوں ٹھیک ہے وہ واقعی وہی ہے جس نے کہ آگے ممبر لی اور انفارمیشن میرے ممبر فارم میں فل کی مجھے میں کیسے اس کو اوتھنٹیکیٹ کروں یہ انفارمیشن صحیح ہے غلط ہے اس کے کچھ طریقے بھی ہو سکتے ہیں کچھ ڈیٹا میننگ ٹیکنیکس بھی استعمال کی جا سکتی ہیں وچ از بیانڈ دا اسکوپ آف دس لیکچر تو یہ ایک اس میں ایک پرابلم ہے ایون جب کوئی لوگ ممبر بھی بن جائیں تو میرے لیے آئیڈینٹیفائی کرنا کہ یہ شخص کون ہے ٹھیک ہے جی جس کو پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ جی کون لوگ ہو تو سی اس کے بارے میں کچھ میں اور بتاؤں آپ کو پروکسی سرورس پروکسی سرور آپ نے نیٹورکنگ میں پڑھے ہوں گے پروکسی سرور کیا ہوتے ہیں اگر آپ نے کوئی کورس پڑھا ہے ویب پروگرامنگ کے بارے میں اس میں بھی آپ نے پروکسی سرورز کے بارے میں پڑھا ہوگا تو پروکسی سرورز جو ہیں وہ ان بٹوین ہوتا ہے ایکچوئل ویب سرور کے اور کلائنٹ کے درمیان یہ کیسے کام کرتا ہے اس کی کچھ ڈیٹیل آپ کو نوٹس میں بھی مل جائیں گی اس کی ڈیٹیلز جو ہیں وہ آپ پہلے پڑھ بھی چکے ہیں میں آپ کو اس کی ایشوز بتاتا ہوں کہ ویب ویئر ہاؤزنگ میں اس کے ایشو کے ہیں جو پروکسی سرورز ہیں وہ ایک پرابلمس کریٹ کر دیتے ہیں ویب سرور کے کانٹیکس میں ویب ویئر ہاؤزنگ کے کانٹیکس میں چونکہ پراکسی نے ایک اسنیپ شاٹ رکھی ہوئی ہے ان پیجز کی جو کہ ایکچوئل ویب سرور پہ تھے تو جس وقت میں یو ار ٹائپ کرتا ہوں ایکچوئل ویب سرور کا تو میں ہٹ کرتا ہوں جا کے پروکسی سرور کو اور پروکسی سرور سے جو مجھے انفارمیشن ملتی ہے وہ آؤٹ ڈیٹیڈ ملتی ہے اور جو نئی انفارمیشن میں نے رکھی تھی اپنے ویب سرور پہ وہ کلائنٹ تک نہیں پہنچ پاتی تو کلائنٹ جو ہے اس کا میرے بارے میں خراب امپریشن بن جاتا ہے اور مجھے پتہ ہی نہیں اس کے بارے میں ہاں اگر میں یہ کہوں کہ جو پروکسی سرور ہے اس کو جب ہٹ لگے جا کے تو پروکسی سرور اس ریکویسٹ کو آگے بھیج دے ٹھیک ہے اور وہ ایکچول ویب سرور پہ چلی جائے اور اس کا فائدہ مجھے یہ ہوگا کہ میں جو وہ سائٹ یا بزنس چلا رہا ہوں انٹرنیٹ کے اوپر مجھے پتہ چل جائے گا کہ کون لوگ میری ویب سائٹ پہ آئے تھے جب بیچ میں پروکسی آ گیا تو مجھے نہیں پتہ چل سکتا اب پراکسی سرور آئیس پیز اس لیے رکھ لیتے ہیں کہ وہ انٹرنیٹ بینڈوڈ کے پیسے پہ جانا چاہتے ہیں یعنی کہ جب کوئی شخص پراکسی پہ آیا اور وہاں سے آگے گیا تو وہ پھر آن لائن ہو گیا اس کے اکسٹریم کیس کی میں آپ کو پرسنل دیتا ہوں آج سے کوئی تقریباً آٹھ سال پہلے جب انٹرنیٹ نیا نیا پاکستان میں آیا تھا تو چند آئی ایس پیز ہوتے تھے تو ایک آئی ایس پی نے کہا کہ جی دیکھیں جی ہم تو انٹرنیٹ کنیکٹوٹی ہے ہم نے سیٹلائٹ لنک لگایا ہوا ہے میں ان کے دفتر میں گیا واقعی وہاں پہ سیٹلائٹ ڈش لگی ہوئی تھی جب میں نے اس کا غور سے معائنہ کیا تو پہلے کہ سیٹلائٹ ڈش میں پاور کوئی نہیں جا رہی کیبل کٹی ہوئی تھی اس کی تو وہ لوگ کیا کر رہے تھے وہ رات کو جو موسٹ پاپولر ویب سائٹس ہیں اس زمانے میں اتنی زیادہ نہیں ہوتی تھیں ان کو ڈاؤن لوڈ کر کے اپنی پروسیس بھریا کرتے تھے ٹھیک ہے اور لوگوں کو اپنی لوکل مشین کی ہارڈ ڈسک دکھانے کے پیسے لیا کرتے تھے اور اس وقت یہ ریٹس کوئی ستر اسی روپے پر آور تھے اب تو یہ بہت کم ہو چکے ہیں آٹھ دس سال پہلے جو اسی روپے تھے یا سو روپے تھے وہ آج کے چار پانچ سو روپئے کے برابر ہے تو اس میں یہ بھی ایک اسپیکٹ ہے اور وہ ایسی سائٹس جن کی پروکسی میں امیجز رکھی گئی تھیں ان کو پتہ ہی نہیں کہ ان پہ ٹریفک کتنی زیادہ آ رہی ہے اور ان کے پاس لوگ آ رہے ہیں وہ کیا دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے اور جب آپ ایکچولی اس کو ایکسیس کریں تو یو آر لوزنگ انفارمیشن تو پروکسی میں کچھ میں آپ کو بتاؤں کہ دو تین طرح کے یعنی کہ پراکسیز کے ساتھ امپلیمنٹیشنس کی جاتی ہیں کچھ امپلیمنٹیشن ایسی ہیں کہ جو کہ صحیح ہیں اور کچھ جو اتنی صحیح نہیں ہیں تو آپ ایک نظر اسکرین پہ ڈالیں ان کو بریفلی ایکسپلین کیا گیا ہے پہلی جو کہ اگزامپل ہے وہ ہے نارمل ایچ ٹی پی انٹریکشن جیسے کہ میں ایک یوزر ہوں میں نے ایک ریکویسٹ بھیجی میرے آئی سی پی کے تھرو انٹرنیٹ پہ گئی انٹرنیٹ سے ویب سائٹر پہ گئی اور وہاں سے ویب لاگ میں جو ہٹ تھی وہ کیپچر ہو کے ریکارڈ کر لی گئی انٹر کر لی گئی اور جو رسپانس تھا پیج تھا میرا پاس واپس آ گیا اب جہاں پرابلم آتی وہ فارورڈ پراکسی میں پرابلم آتی فارورڈ پروکسی میں یہ ہے کہ جو میرا آئی ایس پی ہے اس نے ایک پروکسی سرور لگایا ہوا ہے جو میری ریکویسٹ تھی وہ اس پروکسی سرور پہ گئی اور اس پروکسی سرور سے ہو کے ریکویسٹ میرے پاس رسپانس آ گیا اصول یہ ہونا چاہیے تھا کہ آئی ایس پی سے ایک اکنالجمنٹ جانی چاہیے تھی ویب سرور پہ تھرو دا انٹرنیٹ تاکہ میں جو انٹرنیٹ پہ بک اسٹور چلا رہا ہوں میرے ویب لاگ میں انٹری ہو جاتی کہ کوئی شخص میرے ویب سائٹ پہ آیا ہے اور یہ انٹری نہیں ہو سکی جو تیسری مثال ہے وہ ریورس پراکسی کی ہے ریورس پروکسی کے مطلب یہ ہے کہ میں ایک ویب سرور چلا رہا ہوں میں ایک ویب سائٹ چلا رہا ہوں لیکن میرے پاس اتنی زیادہ ٹریفک آتی ہے کہ میں اپنے ویب سرور پہ جو زیادہ فیوریٹ اس کو میں پراکسی سرور پہ پر رکھ دیتا ہوں اور جو ٹریفک میرے پاس آتی ہے وہ ان پراکسی سرور کو دیکھتی ہے مین سرور کو نہیں دیکھتی اس کا فائدہ کیا ہے اس کا فائدہ یہ ہے کہ چونکہ جو ریورس پراکسی میں خود چلا رہا ہوں اس لیے جو ہٹس ریورس پراکسی پہ پر آ رہی ہیں اس کی جو اکنالجمنٹ ہے وہ مین سرور پہ بھی جا رہی ہے مین ویب سرور پہ اور چونکہ وہ مین ویب سرور پہ جا رہی ہے اس لیے جو مین ویب سرور ہے اس کے جو ویب لاگ ہے اس میں انٹریز ہو رہی ہیں جا کے تو یہ ریورس پراکسی ایک اچھی چیز ہے اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی میں ایچ ڈی ایم کے تھرو کیوں نہ میں انفورس کروں کہ اگر کسی نے پراکسی میں پیج رکھا ہوا ہے تو وہ ہٹ کرے جا کے میرے سرور کو یہ کیا جا سکتا ہے اس طرح سے آپ کوڈ کر سکتے ہیں لیکن اس کا مسئلہ بڑا آبویس ہے وہ پرفارمنس کا مسئلہ ہے اس لیے ہو سکتا ہے کہ آپ چاہتے ہوئے بھی یہ نہ چاہیں کہ لوگ یہ امپریشن لیں کہ آپ کی سائٹ سلو ہے اس کے علاوہ براوزر کیشز بھی ہیں which is kind of a subset of آف پروکسی سرور براؤزر کیشیز کے بارے میں آپ یقیناً جانتے بھی ہوں گے کہ براوزر نے جو ہے وہ جو میں بہت زیادہ پیجز ایکسیس کرتا ہوں ان کی امیجز اپنی یعنی کہ جو میں ایز اے کلائنٹ میری مشین کے اندر رکھی ہوئی ہیں اس میں بھی وہی مسائل ہیں کہ جب کیش میں ہٹ ہو رہی ہے جا کے تو جو ایکچول ویب سرور ہے اس کو پتہ ہی نہیں چل رہا اور اگر میں یہ ڈال دیتا ہوں اپنے پیجز کے اندر اپنا مطلب وین آئی ایم رننگ اے ویب سرور اس میں میں یہ ڈال دیتا ہوں کہ جی ہمیشہ سرور پہ ریکویسٹ ہے تو پرفارمنس کا مسئلہ آ جاتا ہے تو مقصد یہ کہنے کا ہے کہ یہ جو بیچ میں میری ہارڈ ڈسک کے اوپر ایک طرح کا کیش میں رکھا گیا پراکسی پہ رکھا گیا اور آگے رکھا گیا تو ان انٹل یہ جو یہاں پہ ریکارڈز رکھے ہوئے ہیں ایچ کی ایم ایل پیجز رکھے ہوئے ہیں ان کی ہٹ مین ویب سرور پہ نہیں جاتی اس وقت تک مین ویب سرور کی لاگ میں انٹری نہیں ہوگی اور جو وہاں پہ ایکچول ٹریفک آ رہی ہے اس کے بارے میں میں بات کروں گا یا لوگ جو چیز دیکھ رہے ہیں اس کے بارے میں پتہ نہیں چلے گا تو ویب سرور وڈ بھی انکمپلیٹ ٹریڈشنل میں ایسا نہیں ہوتا ٹریڈیشنل جو انوائرمنٹ ہے جب میں جاتا ہوں اور جا کے میں اے ٹی ایم کارڈ ڈالتا ہوں تو میں خود ہی ہوتا ہوں بہت کم ہوگا کہ میں اگر کسی شخص کو تو اپنا میں اے ای ٹی ایم کارڈ دوں کہ بھئی جائیں جا کے آپ وہاں سے پانچ ہزار روپیہ نکال کے لے آئیں اور مجھے پانچ ہزار روپے لا کے دے دیں اس کی کیا گارنٹی ہے کہ وہ شخص جو ہے نا وہ وہاں سے پچاس ہزار روپیہ نہیں نکالتا اگر میرے پاس وہ گولڈن ٹائپ کارڈ ہے اور غائب نہیں ہو جاتا یا دس ہزار روپیہ نکال کے مجھے پانچ دیتا ہے باقی پانچ یہ میں رکھ لیتا ہے تو یہ مسائل تو آبیس ہے تو براؤزر کے بارے میں بتایا آپ کو براؤزر کیش کے بارے میں میں نے رجسٹریشن اینڈ لاگ ان سب سے فل پروف طریقہ یہ ہے یہ طریقہ فل پروف کس طرح سے ہے یہ طریقہ فل پروف اس طرح سے ہے جیسے کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ ہاؤ ٹو آئیڈینٹیفائی دا وزیٹر لیکن بعض حالات میں میں وزٹر کو یہ مجبور کرتا ہوں مجبور بھی ڈبل کوٹس کے اندر کہ وہ مجھے صحیح انفارمیشن پرووائڈ کرے اور جب وہ لاگ ان ہو تو صحیح انفارمیشن کے ساتھ ہو صحیح انفارمیشن کیا ہو سکتی ہے میں کسی شخص سے کہتا ہوں ٹھیک ہے جی آپ کی میں لاگ ان اس وقت میں آپ کو اس وقت ممبر بناؤں گا اپنی سائٹ کا وین آئی ہیو سم سبسٹینشل ٹو آفر اور ممبر بننے کے لیے آپ کو اپنے کریڈٹ کارڈ کے پرٹیکولرز دینے پڑیں گے اب جو کریڈٹ کارڈ کے پرٹیکولرز ہیں وہ پرٹیکولرز اس کریڈٹ کارڈ کمپنی کے پاس بھی موجود ہیں اگر وہ شخص مجھے غلط پرٹیکولر دے گا تو میں جسٹ لائک دس ان کو سیکنڈز کے اندر وہاں کراس چیک کر کے بتا سکتا ہوں کہ یہ پرٹیکولرز غلط ہیں صحیح نہیں تھے تو انفارمیشن یعنی کہ مجھے صحیح مل جائے گی پر اس میں بھی مسائل ہیں اس میں کیا مسائل ہیں آپ کہیں گے یار مجھے سارے مسائل ہی بتاتے جا رہے ہیں اس لیے کہ مسائل ہیں تو بتا رہا ہوں نا میں آپ کو ایشوز پہلا ایشو تو یہ ہے کہ آپ کیسے کسی کو یہ کہہ سکتے ہیں مجبور کر سکتے ہیں انلیسٹڈ یو سم تھنگ سبسٹینشل ٹو آفر کہ وہ آپ کو کریڈٹ کارڈ جیسی پرسنل انفارمیشن دے پہلی بات دوسری بات یہ کہ جب اس نے آپ کو انفارمیشن دے بھی دی اور وہ پرسنل انفارمیشن دی ہے اس کی کیا گارنٹی ہے کہ جو شخص اس انفارمیشن کو لے کے آپ کی ویب سرور پہ آ رہا ہے یہ وہی شخص ہے جس نے کہ انفارمیشن دی تھی ان دا فسٹ پلیس مثال کے طور پہ ایک یونیورسٹی ہے انہوں نے ایک ایک ایسی کمپنی میں اکاؤنٹ لے لیا جس کے پاس ریسرچ پیپرز فار سیل ہیں اب وہ ہر ایک فیکلٹی ممبر کو تو وہ اکاؤنٹ نہیں دیں گے وہ لائبریرین کو وہ اکاؤنٹ انفارمیشن دے دیں گے اب لائبریرین جو ہے وہ کیمسٹری والوں کے لیے بیولوجی والوں کے لیے کمپیوٹر سائنس والوں کے لیے ٹیلی کام والوں کے لیے سب کے لیے ریسرچ پیپرز خرید خرید کے ان کو دیتا ہے وہ مختلف ڈپارٹمنٹس کے مختلف لوگوں کے ریکویسٹ اور پرچیزز کرتا ہے یوزنگ دا سیم کریڈٹ کارڈ ویب سرور میں آپریٹ کر رہا ہوں دکان میں آپریٹ کر رہا ہوں مجھے کوئی نہیں پتا میں کہوں گا یہ عجیب کسٹمر ہے جو اتنی ساری چیزوں کے بارے میں جانتا ہے یا جانتی ہے مسئلہ حل نہیں ہوا کچھ اور بتاتا ہوں میں آپ کو سم نیو چیلنجز اس پہ کئی لیکچر ہو سکتے ہیں ویب ویئر ہاؤسنگ کے اوپر لیکن وقت اس کی اجازت نہیں دیتا چیلنجز کون سے نئے ہیں جب ہم ویب ویئر ہاؤس بناتے ہیں جو ٹریڈیشنل ڈیٹا ویئر ہاؤس ہے اس میں آپ ایز ویئر ہاؤس ڈیولپر کن لوگوں سے آپ کا واسطہ پڑتا ہے ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر سے سسٹم ایڈمنسٹریٹر سے لیکن جب آپ ویئر ہاؤس بناتے ہیں یہاں نئے لوگ آ گئے یہاں ویب ماسٹر آ گیا یہاں پروگرامر آ گیا ان کے پاس وہ کروشل اور کرٹیکل انفارمیشن ہے کہ ویب لاک فارمیٹ کیا ہے کون سا سرور استعمال ہو رہا ہے وغیرہ وغیرہ جس کے بغیر آپ ویب ویئر نہیں بنا سکتے یہ ایک بڑا ایک نیا چیلنج ہے آپ نے نئے لوگوں سے تعلقات بنانے ہیں اور ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنے ہیں دوسرا چیلنج سیکنڈ چیلنج دوسرا چیلنج یہ ہے کہ جو ایک اول ٹی پی سسٹم ہے اس میں تو ڈیٹا بیس سسٹم ہے اس کا ایک اسکیمہ بنا ہوا ہے اس میں آپ یہ کالم ٹائپ یہ ہے یہ کالم ٹائپ یہ ہے اس میں انٹریز ہو رہی ہیں آپ نے ایک سیکول کی کیوری چلائی ڈیٹا نکالا اس کو کلین کیا ویئر ہاؤس میں ڈالا بات ختم ہو گئی اتنا خرآسان نہیں ہوتا ورنہ یہ کورس کرانے کی ضرورت کیا تھی فار ویب ویر ہاؤز ایک ٹیکسٹ فائل ہے اور اس ٹیکسٹ فائل میں سے ڈیٹا نکالنے کے لیے آپ کو ڈیٹا کو پارس کرنا پڑے گا اور اس ڈیٹا کو پارس کرنے کے لیے آپ کو اسٹرنگ آپریشنس کرنے پڑیں گے جیسے کہ انسٹرنگ آپ کو یاد ہے کہ جب کوئی آپ نے کمپائلر کا کورس کیا ہوگا اس میں آپ نے یہ جو اسٹرنگ آپریشن کیے ہوں گے یہ جو اسٹرنگ آپریشنز ہے اظہار ہے کہ ای ٹی کے کانٹیکسٹ میں استعمال ہوں گے اینڈ دے آر ویری ویری ٹائم کنزیومنگ جو آپ کو سلاٹ ملی ہے ویب ویئر کو لوڈ کرنے کے لیے کافی چانس ہے کہ جو آپ کے اسٹرنگ آپریشنز ہیں وہ اوور شوٹ اس ٹائم کو آپ ویب اور کو لوڈ ہی نہ کر سکیں اور آخری پوائنٹ پوائنٹس خیر بہت سارے تھے وہ یہ ہے کہ چونکہ ویب کا ڈیٹا بہت زیادہ ہے اس لیے جو کہ نئی چیزیں ہیں وہ آپ نے ایک ہی دفعہ جب آپ پارس کریں گے اسی میں آپ نے ان کو آئیڈنٹیفائی کرنا ہے اور لوڈ کرنا ہے آپ بار بار ویب لاگس کو پارس نہیں کر سکتے اس لیے اگر کوئی روبوٹ ایکٹیویٹی ہے کوئی امیجز وغیرہ تھیں ان کو آپ نے کئی دفعہ میں نوٹ کر لینا ہے یہ روبوٹس کیا ہوتے ہیں اس کے ساتھ میں بات ختم کروں گا روبوٹس وہ کمپیوٹر پروگرامز ہیں جو کہ لنک ٹو لنک جمپ کرتے ہیں آپ کی ویب سائٹ کے اندر اور اس کو ایکسپلور کرتے ہیں وہاں سے ای بھی چوری کر سکتے ہیں آپ کو فالس امپریشن دے سکتے ہیں ڈیٹا کے بارے میں اور آپ کے لیے خاصی پرابلمس کریٹ کر سکتے ہیں کچھ ڈیٹیلز میں نے نوٹس میں ڈال دی ہیں آپ پڑھ لیجئے گا تو اس کے ساتھ آ... وقت بھی ختم ہوتا ہے بس آپ ایک بات یاد رکھیے گا کہ حکومت پاکستان اور ورچوئل یونیورسٹی نے یہ جو آپ کو سہولت پہنچائی جس کے تھرو میرا آپ سے رابطہ ہوا اور میں نے آپ کو کورس پڑھایا یہ ایک عظیم سہولت ہے اور اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیے گا اور ان کے شکر گزار ہوئیے گا اس کے ساتھ ایسن عبداللہ آپ سے اجازت چاہتا ہے خدا حافظ